اعوذ باللہ السمی من, من ونفخی ونفخی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور بڑا مہربان ہے تبارک نزل الفرقان علی عبده للعالمین نذیرا وہ بڑی بابرکت ہے جس نے فرقان فیصلہ کرنے والی کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہوب ملکاتی ورب جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وَلَمْ یت والا اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی وال شریک انفل ملک اور کبھی اس کی بادشاہ میں کوئی شریک نہیں ہے وہ خالہ کا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے فقط دراہ تو اس کا ایک پورا اندازہ مقرر کیا و تخو دُونِهِ ہی اور انہوں نے اللہ کے سوا محبود بنا لیے لا یخلقون شع کہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے وہ یخلاقن اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا کون علی ہم درم والا اور اپنے آپ کے لیے کسی نقصان اور نفے کے مالک نہیں ولاء عملی کونہ موتن والا حیاتم نہ نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں وقال کفر اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا یہ تو محض ایک جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے علیہ قوم آخرون اور دوسرے لوگوں نے اس کی اس پر مدد کی ہے فقد ظلم یقیناً وکالو اصافر اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جسے اس نے لکھ لیا ہے بکرتم وَأَصِيلًا اور وہ صبح و شام ان پر اسے لکھوائی جاتی ہیں پل کہہ دیجیے انضرا علماوات اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ کو آسمانوں میں اور زمین میں انبو کا نغفر رحیمہ یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے وکال مالی حاضر رسول یقین اور انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے لولا کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ فیاقو نہ ماہو تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے ڈرانے والا اویلقا کنزن یا اس کی طرف کیوں نہیں اتارا گیا خزانہ او تک یا, یا کلو مینہ جس میں سے یہ کھائے اور نے کہا تتبعون اللہ وسورا تم تو صرف ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو دیکھ فار بولا امثال انہوں نے تیرے لیے کیسے مثالیں بیان کی ہیں فلو بس وہ گمراہ ہو گئے فلاحی البیلا وہ نہیں طاقت رکھتے راستے کی سبارا کل کا خیر بابرکت ہے وہ ذات کے اگر وہ چاہے تو تیرے لیے اس سے بہتر بنا دے جناتن ایسے باغات تجری تختی انہار جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں وَيَجْعَلْ لَكَ کا اور تیرے لیے محلہ بنا دے بل ساعتی بلکہ انہوں نے قیامت کو من قدب سعیرا اور ہم نے قیامت کو والوں کے لیے جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے و ذخیرہ جب وہ اسے دیکھیں گے دور کی جگہ سے تو وہ اس کے لیے سنیں گے سخت غصے اور عیدا منہا مکان مقررہ داعو ہونا کا صبح اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے تو وہاں وہ ہلاکت کو پکاریں گے لا تل یوم سبورہ نہ تم پکارو آج ایک ہلاکت کو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو قل الم خیرن کہہ دیجئے کیا ازالی کا خیر کیا یہ بہتر ہے ام قل دل کی یا وہ ہمیشگی کی جنت ہمیشگی کے باغات اللہ کی وہ عید المتخون جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو کیا گیا ہے کان طلحم جزا بصیرہ وہ ان کے لیے جزا ہے اور ٹھیکانا ہے لہم فیحما ان کے لیے اس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کان اللہ کا واڈم ہے یہ تیرے رب پر وعدہ سوال کیا گیا یا قابل طلب وعدہ وَيَوْمَ ہوں اور جتنے وہ انہیں جمع کرے گا وَمَا مِن دُونِ اللَّهِ اور ان کو بھی جن کی سوا عبادت کرتے رہے فیا کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا ام ہم بل یا وہ خود راستہ بھٹک گئے کہیں گے کا پاک ہے من من او لیا ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بنائے والا کی آبا ہوں لیکن تو نے انہیں سازو سامان دیا اور ان کے آبا کو ہٹتا نہ وہ نصیحت کو بھول گئے قومم بورا اور یہ تھے ہلاک ہونے والی قوم فقدہ یقیناً وہ تمہیں جتلا دیں گے اس بات میں جو تم کہتے ہو فما تستم والا نسرہ تو تم اس دن کسی طرح سے عذاب کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھو گے اور نہ ہی کوئی مدد منكم اور تم میں سے جو ظلم کرے گا عذاباً ہم اس کو بہت بڑا عذابے اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اللہ ان تعام مگر وہ یقیناً تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے بعض, کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا آزمائش بنایا ہے تو کیا تم صبر کرو گے اور رب ہمیشہ سے ہی خوب دیکھنے والا ہے وقال اور ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے یہ کہا کہ ہم پر فرشتہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں لقادی کبھی راہ یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں بہت تکبر کیا ہے اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی ہے یوم یارون الملا ایک تھا جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے لا اس مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں حجرم اور اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا فج اللہ حبا تو ہم اسے بکھرا ہوا غبار یا بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے اصحاب جنت یوم خیرم مستکرم و احسن مقیلا جنت والے اس دن اچھے ہوں گے ٹکانے کے اعتبار سے آرام گاہ کے اعتبار سے اور اچھے ہوں گے راحت کے اعتبار سے یوم تشپ السماء کچھ جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا ورن الملائے تنزیلا اور فرشتے اتارے جائیں گے مسلسل اتارے جانا الملک کو یوم الحق الرحمان بادشاہ اس دن رحمان کے لیے ثابت ہوگی حق ہوگی وہ کانا یومن عل کافرین اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا وہ یوم ظالم علا اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا یق کہے گا یا لیتا نت تم رسول اے کاش کے میں رسول کے ساتھ راستہ اپنا لیتا یا ویلتا ہے افسوس لیتنی لم اطفت فلان خلیل کاش کے میں فلان کو دوست نہ بنا ذکری بعد اذ جاءنی یقیناً اس نے مجھے نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی گمراہ کیا وقان للانسان خضولہ اور شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے وقال رسول اور رسول اے میں رب ادوب من الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دو دشمن بنائے ہیں وہ کفاد رب کا اور تیرا رب ہی کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا وقال اور یہ کہا کہ پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا کزالی اسی طرح بھی کا تاکہ ہم تیرے دل کو پختہ کریں عورت اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر خوب اچھی طرح پڑھایا ہے وَلَا اور نہیں بلائیں گے تیرے پاس کوئی مثال اللہ حقی و احسن تفسیر مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں اللہ بن سرونا علاگو جو ہی وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے کے بل جہنم کی طرف مکان مقام و مرتبے کے اعتبار سے برے ہیں اور راستے کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے ہیں وَلَقَدْ آتینا موسل کتاب وقاہ ہارون و جعلنا اور یقینا ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا اس کا ساتھی بنایا پھر <تَجْمِيرًا> ہم نے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیات کو جسلایا ہے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بری طرح ہلاک کرنا وَقَوْمَ اور نو کی قوم لمبا قدبلہ جب انہوں نے رسولوں کو جٹلایا اب رقنا انہیں غرق کیا للناس آیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا وہ آشناری ظالمین عزاب اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک آزاد تیار کر رکھا ہے سمودا واپرم بئی نزالی کا کثیرہ اور عاد اور تمود اور پرانے کنویں والے وخرونم بئی نزالی کا کثیرہ اور اس کے درمیان بہت سارے زمانے کے لوگوں کو بھی ہم نے یعنی ہلاک کر دیا وہ کلن لہ المسال اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی وہ کلن تب اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کیا پوری طرح سے ہلاک کرنا اور یقیناً وہ آئے اس بستی پر جن پر بری بارش برسائی گئی افلم یقون یا کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں بلکہ نو لاجونا بلکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے وہ ادارہ او کا اللہ اور جب وہ تجھ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً مذاق ہی بناتے ہیں رسولہ کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ان لا بل حسینہ بے شک قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے الہوں سے پھسلا سے دے گمراہ کر دے لولا ان, علیہا اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہے آزاد اور ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے من ابل سبیلا کے راستے کے اعتبار سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اور کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا افا ان کیا تو اس پر کارساز ہوگا ام ان او کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں انہ وہ تو صرف چوپاؤں کی طرح ہیں بلعم عدل صبیلا بلکہ وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ کمرہ ہیں الم تر الا ربی کا مدب کیا سو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سائے کو پھیلایا ہے اور اگر چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا دلیل پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے قبضہ پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا تھوڑا سا سمیٹنا وَهُوَ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لباسا وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو آرام بنایا ہے وجعل اور دن کو اٹھ کر کھڑا ہونے والا بنایا ہے وَهُوَ بُسْرًا بَيْنَ يَدَي رحمتِهِ اور وہی ذات ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بطور خوشخبری بھیجتا ہے وہ انورا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا ہے نقی یا بھی بلدتن تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کریں وہ اور ہم وہ پانی پیرائیں مما خالق نہ عناصی یا کثیرہ اس مخلوق میں سے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اور یقیناً ہم نے ان کے درمیان یہ باتیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لک کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فبا اکثر اناسی اللہ کفورا تو لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے انکار کیا ہے مگر نہ شکری ہی کرنے کا ولو اگر ہم, چاہیں ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجے فلاں نہ وجاہد کبیرہ تو کافروں کا کہنا نہ مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر بہت بڑا جہاد مراجل بہر نہ وہی ذات ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے یہ میٹھا ہے پیاس والا اور یہ نمکین ہے بہت زیادہ وجالہ और پر زخا اور اس کے درم، ان دونوں کے درمیان اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کی ہے پردہ بنایا ہے وہ ہجرم محجور اور رکاوٹ بنائی ہے رکاوٹ کھڑی کی گئی وہی خالہ کا مجل ماں عباسارا اور وہی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا خاجہ ہُو نسا و سے تو اس کو بنایا خاندان اور سسرال وہ کانا رب کا اور تیرا رب خوب قدرت رکھنے والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دون مَا لَا يَنفعِهُمْ بَلَا يَضُرُّهُمْ اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے نہ نقصان وَقَانَ عَلَى رَبِّهِ کافر اور کافر ہمیشہ سے ہی اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے فَمَا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قُل ما میں تم سے اس پر کسی کا سوال نہیں کرتا مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ اختیار کر لے اور اس زندہ پر توکل کر جو مرتا نہیں ہے اور اپنے رب کی اس کی حمد کی تسبیح بیان کر وہ کف عبادن و بعباده خبیرا اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبر رکھنے والا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وہ ادا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں چھ دنوں میں پیدا کیا ثم العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا الرحمن وہ رحمان ہے فسأل اس کے بارے میں کسی خوب جاننے والے سے پوچھ وہ ادا مس الرحمان جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو کالو عمر رحمان کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے اَنَسْجُدُ لِمَا <تَأْمُرُونَا> کیا ہم سیدا کرے اسے جس کے بارے میں کہتا ہے وہ زیادہ اور ان کو زیادہ کر دیا اس بات نے بدکنے میں, میں یا نفرت کرنے میں برکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس نے ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا وہارا دکورا وہی رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر کرنا چاہے شکر کرنے کا ارادہ کرے یمشون علی الارض ہونا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں وہ اضاخا کالو سلامہ اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے قیامہ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سیدھا کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں ولبھی نقولم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے انہ کانا غرام یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ ہی چمٹ جانے والا ہے ساعت مستقر و مقامہ بے شک وہ ٹھہرنے اور اقامت کرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے والذین اذا انفقوا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولا لم یقتوروا وكان بین ذلك قواما تو وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں اور اس کے درمیان درمیان درمیانی معتدل ان کا خرچ کرنا ہوتا ہے والذین لا یدعون مع الله الهہن اخر اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو نہیں پکارتے ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ار وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ ولا يذنون اور نہ وہ زنا کرتے ہیں کمیف الزال جو کوئی بھی ایسا کرے گا یل قاسام تو وہ ملے گا سخت گناہ کو یوزاف لہ العذاب یوم القیامہ یوزاف لہذاب یوم القیامہ کی قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا وہ یخلد سی ہی اور وہ اس میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا اللہ من تاب امان مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیت صالح اعمال کیے سید آتی حسانات تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نیتوں میں بدل ڈالے گا وہ کان اللہ غفور اور اور یقین اللہ ہمیشہ سے ہی خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے فَمَن تَعبَ وَعَمِلَ صَالحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَ اللَّهِ <مَتَعبًا> اور جس نے توبہ کی اور سال اعمال کیے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے توبہ کرنا شاد <الزُّور> اور وہ لوگ جو شریک نہیں ہوتے وہ عیدا مرو بال لغی مَرُّ راما اور جب وہ لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں آیات ربهم اور وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نہیں گرتے و ربا نہ اماما اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کاٹا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے یہ وہ اولا فاتا بیما بالا خانے کی جزا دیے جائیں گے اپنے صبر کرنے کی وجہ سے اور اس نے ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا خالدین فیحا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سنت مستقر اچھا ہے ٹہرنے اور رہنے کے اعتبار سے قل کہہ دیجیے ماں یا گاؤ بھی ربی کیا نہیں پروا کرتا تمہاری میرا رب لولا لا اگر تمہاری پکار تمہاری دعا نہ ہو فقد تم پس تحقیق تم نے جتلایا ہے فصوف یقون الزامہ تو عن قریب ہوگا چمٹنے والا عذاب